وَاَرْخَنَ كِتَابَتَهُ يَقُولُ لَا يَضُرُّ ده اصلنا جوزؤا الغسل دي فارشوا فشرع في الخليفه تشريعوا بالخليفه ذكر تيمم خليفه لدورى لبعض الذين دا داروا دا تعدد دا حديث امام خانے روابر مسلط اللہ سوال دی باقی اغم موصول دی جس بات آسان سے تحقیق کرا مقاتی مانو و کبھی شرعی ام نا ماننا دتاست لك حجم فما لا نغيس قصد وقصد أمور معزمه أضمهم شريفة حاصرة قصد إلى السعيد الطيب والمصحبها بكيفية مقصوصة صابزة في الشرع لإزالة الحدث ولإستباحة الصلاة مالل تس مسرا جہنا وجر شرط او و فتح کی او کی نبی فرق یو داخلہ تیمم نفر تیمم سے طہارت ذات تعبدی دے خلاف القیاس سے اطفال بمقام نے منگی نطر ہے لیکن وہ نہیں کھرتہ ن طہارت بتیمم ذات اور تعبدی دے ان خلاف القیاس وجد وجر شرطہ فی النیت نیت پر کے شر سے پر خلاف دو مار تضہیر کو گویا نے حوادث عقلی رضا پر حاصل کی توحید اللہ خد نے کنست قرار کریم دوں گنا وادیوجنا پت تصحیح و تحسین د طہور کی احتیاج نے تنشر پت با تحسین اجر سوال کے نیت した احتیاج تھا و پت تحسین د طہارت کی نشر احتیاج نیت تھا احضارت راجہ سے دوجہ رپورٹ سرورن تحقیق وحدہ علاج و سنورم حافظ دیگر کئی آیات کریمہ ذکر شود طار تفسیری الی حدیث کے فضلا نازل آیات التیمم حدیث کلا نازل آیات التیمم اورات التیمم ذی یوزلتی معنی دے بند صورت نساء رقم دے عاد تیمم نظر دا کتاب کے کتاب دا, دا, دا, دا, دا کی اشارکی ابتداد حکم تا ابتداد مشروعیت کا تا جد حکم مشرت کھل لاگل او دا اشارہ چی جی کم تاریخ دے ابتداز حکم دے اشارہ کی کلف آیات سرہ کلف حدیث سرہ کلف آسل سرہ چی جی مشروعیت دے تا اعموم دے کم سندل آخرے دین آیات دے کھر چی پس تنزول دے آیاتنا او دا پھر انزم قالبانی اچھو کم ناظر شیو نو مشروعیت دے تا اعموم افتداز نزول حاضر آیات پس تنزول دے آیات, دا دا دا آیات دا دا. شهر نشاء قشميل أحمد الله مقام كي ذكر كي مهترين التحقيق الفرق بين آيات المعيدة و آيات النساء فرق معمين دا آيات المعيدة و دا آيات النساء كدوانو كي تايموا مراقلين سياق دا آيات المعيدة لل للوضوء والتايمة من الحدث الأصغر سياق دا آيات دا للوضوء وَلِلْتَيَمُّ مِنْ عَلِ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ هذا هو يسمى بآيات الوضو نحن نسمى بآيات الوضو هو سياد ده آيات لسورة الإساء للغسل عن الأحدث الأكبر وَالتَيَمُّ مِنْ عَلِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ نحن سياد ده لفعل ده وجل عددك تنسيس بغسل رأغره فقط السلو اندك سر بي فقط حرور اکبر اگر کتنی جم بے سات آیا چیشی نے کی خاور در خاور لا. في فلا من رسلام صلی اللہ تلسواش جلسانی شپاق سوا یکوش پیتا شپاق سوا درش پیتا وہ سوا شپاقاویا وہ سوا نبی لسیتیا یوزن دورس ذکر مقامات کی دارواز ذکر گئی انا اللہ جل نبی صلی اللہ علیہ وسلم منشد نزول دعایات پا حدیثی دا قرجنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایباد اصفاری وہ ترمد دن علیہ سلام سلام صفباز اس پارو کی غز و تیبر نرمت بوائے اغز و ترمر سے اکثر شراہ دازی کر گئی حسن ابن صاد تفہاق کے ابن عبد البر کے دازی کر گئی لیکن لا ایسا ہے کبھی شراہ داضی کر گئی کہ غزل بدل مسترب کے واقعات افق وا اضا واقعات اشیاق عالمگی چلواد ابن ابن الرسلا سیاق الفاظ میں رموز ذکر دو غزل بدل مسترب کے واقعات افق وقایے کے ہا رخش کے دیجیے چنانی و ہمدارے کے پہاڑ صدا کے برج شدیک برج دیو جن کوгда غدار را برابر داو کان جوا کھازن زروتے ممدا دادا دی واقعے نہ غیر دا ورسلہ لگا سوچ تبرانی کی ذکر کیں سنسی اس طریقے سرا ومن منیل ذکر کیں ولما کان ما کان من امرے من امر نے نہ کرے جو جواب جو جواب جو جواب اے وقالو ما قال چاندرال محابن دے د اپنی را ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلیمہ کھال دا دی خلق اصانی قصانی مقررکی دو مور خار مرک شوئی دی خلق پسیو کردی وقت ماندر آگئی خلق سبونی شکارت و بکرسدی کرن در حول فقار تو دا صاحب نصف دیکی چھو واقعات دو نزول دو آیت اتمنم غیر دو واقعی دیبکنا و پست واقعی دیکن دا فقادو امرسوئی کی واقعی دیبکو آ او دقا ذکر کری فائد عبقی معقد نفقدان لائق آقد وفدیکم راجح روات تتبرانی نے دقا تنصیص تذکر کری خرجنا امار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بات اصفاری قوتل من دنیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات اصفار, اصفار کہ حق قائدہ کننا بالبیدہ گرچمنگا ورسل قانے ہو وفد مقرر کر واقاما ناس ماہو اسحار کا دے التماس اسحار اکل حق و رضا ربی عزام صغلیس و نو دی دو بو مقام باری و بلوی اب آئی و لیسا ماہو و لیسا دے کہ انہو دیسا پہ بارونی دی دی بو بو کی اوبوئی دی پہ نو مقام کے فاتن ناس اداوی بکرد خلقنا لو بکرد صدیق رن رغواتا شکایتی و تنکہ اللہ ترہ محصنعات آئی اگر میں ستا کرنے والا مجھے تو ایک اقامت برسول اللہ علیہ وسلم اساق رہے دے ربی رسول اللہ و خلق و درام و لے سوال آبائن و لے سماء و مہمامون مقام بانی و بنشترے دے مقام کی انہوں نے دیشتے دیشتے بھوکبارون کیشتا وہ وقت مانددے و جاو بکر رسول اللہ علیہ وسلم آبائن رسول اللہ فاخذی و بکر صزیق رحمه راگن ربی رسول اللہ علیہ وسلم سرخو دے بارو مدارش نکلا پیشتر گر تقیس عمر اگر بن علی السلام علی داردار مکان ما کی گئ نبی نے سبق واردار دے حبس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس سایہ کے نبی نے سلام اورکل کے سایہ نے ویسا نام ہیں وے سماع ما ندی دی قائم پو پو مکان بان لو دی سب کرے وبش تفوارو نے کی وقار کا تصفاعات بنیا بکر عمر منینی رخن لا کلمات ابکر فخر وقار ماشاء الله ان ویویل وی ولعز الى الله وكوجدي وی ای وذ فقول الاكتفاء وركلا پیر بشروش وجعل يتعنني بيدی شروش جدی وهرم پتشی کی بلا اسمانی اور ذاتش ڈر ڈرتے شروش او بکر سدیما چہ وهرم ما در پتشی با نے پھخاس رت پھخلاص سے پتشی با نے رنڈی تکلیف راتا فلا یمن عني من التحرك الا مکان رسول اللہ صلی اللہ کاغذہ ذات دیمنتو جو خامہ خازہ کو دے دے حرکت میکنے ہمارا کمال التحرک نہ مگر وجود نے بلا صفاخ خزمان یاخذ دیوجن چ تکلیف نے بلا سنتوں رس کیو خاب نشی ذاب ذینہ یا دین دیوجن دائیں رسوے چ دیم رہیشے ذرانت کو نہ ایو قسے کہنا سنا فاطنہ ہمارا مگر وجود نے بلا صفاخ خزمان فقا رسول سرپسونا او دا تفسیل دا آیت تایمم چاہیات تا, تا مراور کم آیت فتایم موسیعی دن طیبا فقال عسید بن حضیر ماہی بے اول برکتکم یا آل عبی بکر موین عسید بن حضیر نی داول برکت تاسوں ان آول برکت چار لاکت تاسوں کی خودے لے اضافت دماغ ذر محفوظ دلے نی دا دا دا داول برکت تاسوں دکہ دور روایت کی رس روایت را روان دے ما نظره ب کې امرون تک رہی نهہ الله جا اللله زار لکیور مطینہ پ خیرادار کے 5 ر مگر اللہ پاس ک خیر ظافت د نظر مفولته ما یا اولی برقتی کوم د دال برقدستاسو چله پاس ک ہو دی معروو مدار ک چواقع چو د ف د دی مخکی د س نگی د کممت ک کے معونه فبار رای ک رای چې داوا کیاوا کیا دواقع د ف نه ر بے سن شروعہ ذکرکی چیزہ پہ غزو مصرکی وہ غزو دعیب کو ما یب اول برکتی کم یا رای بکر خارت فبعصنا البعیر اللذی کنت حالے چوتک منگاو کچی کدو فاغیبانی مقارب را روان دیا مقام بتدبیغو کم چوتک منگاو کچی کدو فاغیبانی بسردن فاسبنل عزد تحت و منگو مند حار داغید لان دیو و بی حد محمد بن سنان